الحمد لله سبحان الله الحمد لله المحمود بمحامد سبحان الله والسلام على حبيبي واصحابه والي النجيء بمقاصد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 وَمَنْ يُعَظَّمُ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم الأمين اللہ دو السلام عالکیا رسول اللہ والا عالک واسطا پیا حبیب اللہ میرے برادران برادر جناب محترم محمد عامر ندیف صاحب اور جناب محترم محمود احمد صاحب کوش بلایا گئے مبارک دل صدر مہمان خصوصی حضرت مولانا صاحبہ مفتی محمد رضا صاحب اللہ اور شرکا جلسہ پیر طریقہ سیداد مخدومی سید محمد عبد الرزاق شاہ الرزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاہور شہر سے چنگی دیس مشان جل سے دمکس شاہزادہ محمد رضا صاحب تحریک ترغیب برادر محمد عامر نظیر صاحب اور محمد محمود عامر صاحب نے ایک مبارک عمل دی ابتدا کی تھی یعنی قرآن مجید فرقان احمید نو غلاف مبارک پہناونا دی غلاف مبارک پہنانا قرآن مجید نو اس عمل دی ابتدا کی ساتھی نے دیگر دی مردہ سنگت زندہ کر رہے ہیں بڑے افسوس دی گل ہے اوٹے ہوں دے دہاتا اس دیکھ دے سان کہ مجید فرقان حمید ملفوف اور محفوظ ہوں دا سی پانچ پانچ دس دس غلافہ جنا دا بی دیہاتی لوکان دا کام اڑیا ہوں دا سی منت شک دے اللہ کام کر اللہ سونا کام کر دے کر مسجد میں جیگوں کو پیسہ زیادہ زیادہ ہوتا گیا یہاں کے کپڑے ہزارہ کشن دے بندے گئے ہیں قرآن دے کپڑے اتر دے گئے ہیں آج غلاف جت سے بھی قرآن موجود دیکھنے چاہتا ہے کوئی غلاف نظر نہیں ہوں ہر مسجد بے لباس مبارک قرآن خدا دا وہ موجود ہوں ہے ایک ایک دی دی تشویق نار اس سنت مبارک میں دوبارہ انہیں زندہ فرمایا ہے آج تقریبا گیارہ سوانے مجید فرقان حمید دوتے ان چڑانے جہج مبارک خلاف تقسیم ہونے انیس سو مبارک غلاف اللہ بارو کبھی جی جگلش کا راک شوق پیدا ہویا ہے قرآن مجید شوق اسی طرح معدوم مفقود ہو گیا آج لرین کے اتنے کروڑوں تک بھی خرچ ہیں خراندڑ بار سورت سورت سورت سورت پرور دگار جل مجدو حل کریم ان دوستوں کی ابتدائی خدمت میں قبول و منظور فرماوے اور دوستانوں اس کار خیر دے اندر شرکت دی توفیق دوستان اگرامی میرا آج دا کامل مرشد کے آگے کامل مرشد کے مقابلے میں فتوے لگانے کی نوسر وہاں اللہ زند اگر سے موضوع تاخیر نال بعد از وقت لگتا گیا لیکن منظور پہلا پہلے ایام اور رمانے جڑے خطابات ہوں سن ان اس موضوع نہ ہوتلے ہویاں تو دل نے شاحا کہ اے جناب دی نظر کر دیتا جائے دوست تو、تو، تو、تو, تو, اس موضوع اس واسطے کامیابی دی امید کر کے بیان کر رہا کہ کچھ وقف بخش بخش بخ کامل مرشد ضرور گزارے آ سکتی کسی کامل مرشد دے زیر سایا کچھ وقت گزارا ہو میرے دماخ ला, ला, ला ला, ला, ला. مشہور اہل سنت ہمیشہ اپنے فتح پرہ دخب نال پکارتے ہیں یعنی محدث صوفی جناب امام کتاب شرح دی پہلی میں جناب سامنے اس موضوع نو پیش کراگا چشتی صوفیاء کرام چشتی مشایخ دے احوال شریف دنیا دی مشہور کتاب فارسی جندر الانوار اے حضور قطب العالم مولانا شیخ محمد اکرم صابری براسوی جچان پہچان معمولیہ آ کہ مام آزم ابو حنیفہ دی اولادوں نے مامولی تو مراد یعنی مفت اور, اور, اور, اور, اور, اور شیخ فرح شاہ بن محمد آجم سعید اور مری تو علم حاصل فرمایا اور شیخ سوندھا بن ابدل مومن تو تصوف اور طریقت حاصل فرمائی گیارہ سو اندر آپ دلی دل اندر وفات فرمائی اور اتنے مدفون آپ کی کتاب مشائق چشت کے احوال مستند کتاب ہے ہر اس موضوع تمہید جناب, جناب نے سمجھنا وہ تمہید یہ کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریفہ لجان تو بعد آپ دے امت دے اندر شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طریقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نور سمجھاوان واسطے مجتہدین در سلسلہ جاری ہے شریعت مطہرہ میں چار امام مشہور ہیں شریعت دے مسائل اور شریعت دے آکام دو طرح درم. ایک جڑے واضح افزر اجماع امت نال بیان ہو گئے ہیں یعنی امت نے اتفاقی طور سے انہوں تسلیم کر کے اگے پہنچایا دوسرے مسئلے مصرح ہونے مصرح مصرح اور احکام ہونے شرع دو جنہاں نو واضح طور دے شرع سے بیان نہیں کیتا گیا اجماع قبول نہیں کیتا گیا اختلافی نے اجتہادی نے اختلافی اجتہادی مسائل ہیں انہاں دے اندر اللہ کو عقیدہ جنہ کسے نو سمجھ لکئی وہ اپنے وچو سمجھ کے تے حکم مسئلے بیان کر کے امت دی راہبری فرمان دے ہر مسئلہ دلیل دے نال شریعت توں کڈ لینا یہ مجتہد کم ہوندا ہے مجتہد دا کام ہندہ ہے اور مجتہد نار یہ خصوصیت رکھ رہا ہے مجتہد مطلق قوصلی بندہ ہے جس وقت ہر مسئلہ دلیل نار شریعت تو کر رہا ہے اللہ و اکبرو کبیرہ دوستو مجتہدین چار مشہور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد اصولین حضرات کا اختلاف ہے اصول فقہ والوں کا اختلاف ہے کہ کیا مجھ اپنا اشتہار چھوڑ دوسرے مشتحد کے پیچھے چل سکتا ہے وہ تقلید کر سکتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ اسولی جین میری گل سمجھ کچھ حضرات اس فرماندن تقلید جائز نہیں مشتحد مشتحد کی تقلید جائز نہیں جو, جو اس اپنے اشتہار حکم معلوم ہوئے اس تے عمل کر سکتا ترک نہیں کر سکتا استحادی کو حکم نیا معلوم ہوئے تو پہلے ترک کر سکتا بلکہ ترک کرنا پھر انہوں نے نزدیک واجب ہو جانا پھر دوسرے سے عمل کرنا پتا. ہے اس کو زیادہ اسکام تر اعتبار تیسرا حکم ظاہر ہو جائے تو پہلے دو کو ترک کرنا پڑے گا بار کچھ اصولیے فرما نے نو کسے مجتہد دوسرے دی تقلید یعنی بغیر دلیلوں ہونا دا مسئلہ مان لینا یہ جائز نہیں اور کئی فرمان دینے جائز ہے اور میرا مذہب بھی ہوئی ہے ناچیز دا مذہب بھی ہوئی اس دی وجہ کہ میں کئی مجتہد امامہ دین نصوص پڑھے نہیں جنا تو یہ مسئلہ واضح صاف ثابت ہوں دائے مثلا کتاب الاصل دی کتاب امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ دی تصنیف خریف کتاب الاصل جنو مبسوط بھی کہندے نہیں اس دے اندر امام آدم ابو انیفہ دی ناس میں پڑیئے آپ نے فرمایا ایس مسئلے دے اندر میں فلانے بندے تو پیچھے چلے حالانکہ آپ مجتہد مطلق ہیں آپ نے اپنا اتھے اجتحاد سوڑ کے دوسرے امام دوسرمام تکلیف امام احمد بن رضی اللہ تعالی بار ہے امام بحقی نے مناقبل امام شافی اندر اپنی سندال ذکر فرمائی فرمایا حق یا جس وقت مینو حدیث مسئلے مسلے معلوم نہیں ہوں صحابی دا قول بھی نہیں دستا کوئی شاید اگوں دلیل نہیں دی، میں امام شافی پیچھے ٹر پہ امام محمد فرمان دینا کسے دی دلیل کوئی قرآن و حدیث تو دلیل کسی مسئلے دی نہ لبھے تو میں کہ پیچھے ٹور پینا امام شافا پیچھے ٹور پینا انہوں دی تقلید کر لینا اتحو رحمت رحمت بھی بھی بھی را تو ثابت سابت ہوں کہ تکلیف امام کر باہر دلائل تو اور را بھی بہت را سارے سابام بھی کرتے سن اس طرح تابے بھی کرتے رہے دوستو یہ بھی سڈے اسکا نے لکھا ہے کہ اشتہار کا دروازہ بند نہیں کھلا شریعت پاک شریعت پاک دلائل مسئلہ معلوم کردیا رہنا کسی نہ کسی امام کی موافقت ہے یہ سلسلہ جاری یہ اشتہاد کا دروازہ بند یہ بھی اس لکھا اس پر اگر خصوصی بحث دیکھنا چاہو تو کتاب بتا دیتا ہوں فوادر رحمود شرح مسلم اسبود امام بحر باہر العلوم لکھنوی عبد العلی رحم اللہ آپ نے فرمایا کہ اور بڑی شدت نالونا بہت یعنی شدید الفاظ مذمت فرمائی یہ اس قول دی کہ اجتہاد دا دروازہ بند نہ فرمایا کھلا ہے ہاں جڑا ਸਾڈی سمجھ وچ ای اوندا علماء بھی فرماندے نے کہ اجتحاد مطلق جڑا ہوندا نا دا دروازہ بند ہو بالکلیا آزاد ہو کے امام اجتہار کیونکہ اصول بن گئے نصول وجہ نہیں ہو سلسلہ جاری اجتہاد کا سلسلہ جاری اور اجتہار کا سلسلہ اللہ پاک نے کاملین ہے خصوصاً جاری ہو ساری لگتے ہیں اللہ دے اولیاء کاملین Auliyah لوگ گڑے ہوں دے ہوں وہ مجتہد ہوں بالخصوص عقائد عبادات اور طہارت وغیرہ کے مسائل کے اندر وہ مجتہد ہے صوفیاء اولیاء عقائد کے باب ہے عبادات کے باب آداب دے بابچ وہ مجتہد معاملات دے اندر وہ کسے نہ کسے امام دی تقلید کر دے نے لیکن وہ دے اندر پابند نہیں ہوندے دے کسے امام دے یہ میں سمجھونا مقام مجتہد منتصب دل اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک دے خاص فضل نو مسائل مواد دلائل کھل دے رہندے نے دل دو تے سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ اور او پھر اپنے مریدین دی اور متعلقین متوسلین دی رہنمائی فرمادے اے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ خلاصہ نہ کتاب کتاباں جہیا میں دو پہلوں عبارات چند پیش کرملی سمجھو ہوں مجھ تحد نے اپنی نسبت رکھ ہیں کسی نہ کسی مام لیکن جی اس دے اندر بھی جیمے ساٹھے فقہا رسولیین نے فرمایا ہے وہ پبند نہیں اندرے کسی ایک امام بھو اوہ اندرے نے اللہ تعالی دی طرفوں ایک روشنی آڑے تے حالات نو احوال قلبی نو جانے لڑے اندرے وہ ہوں نے حکیم لہذا وہ ویخ امام کا مسئلہ سارے مریدان کی کم دے گا وہ کسی بھی امام کا ہونا یہ دیکھنا ہوں اس وقت یہ کہڑے امام کی فکا کا مسلا میرے مریدین متعلق اسلح واسطے مفید تر ہونا ہے اہل اجتہاد لوگ مجتہد فلم مذہب اسی طرح ہی کرتے سمجھ آ رہی گل بھی جڑا بزرگاں لکھیا ہے بڑے بڑے صوفی مبارک کتاباں سے موجود ہے مقولہ مجدد الفرسانی کے مکتوبات اچھی ہے۔ تو صوفیاء کو تقریبا نے عام چل رہا ہے۔ الصوفی جو لا مذہب لا۔ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو سمجھ پڑھتے ہیں تو کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لوفی فری دا مطلب صوفی, دا. صوفی ہوئی, ہوئی ہوئی ہونا ہی وہی جی کوئی مذہب نہ لہذا سا نہ مسلمان نہ ہندو نہتری نہ فلاں نہ مراد کلام سمجھتے سی پہلے جنہ یہ خود فرمایا ہے انہوں کا حال ہی ویخلا کیا وہ امیسان کناو کندسنا سے ہندو نہ سکھ اور مجدد الفرسانی جو لکھی ہے تو وہ نہ دیتے زندگی ہندوان دے سکھان دے خلاف قلمی اور لسانی زبانی جہاد کردیاں گزر گئی تو کیمے مت یہ ہو سکتا ہے کہ سوفی لا مذہب اللہ سوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوں دا لہٰذا دین مذہب کوئی نہ ہوگی لوگیں سمجھتے ہیں اس کا دین مذہب کوئی نہیں ہوتا ایسا زندگی ہے جس کا دین مذہب کوئی نہ ہو وہ زندگی ہوتا ہے جس کا دین مذہب کوئی نہ ہو وہ ہوتا لا مذہب اللہ کا مطلب یہ دے چار امام نے جڑا کامل مرشد گا ہوا چو بچوں دا پابند نہیں رہنا انہیں حالات کے مطابق جس بھی فکا دے اندر فکا کے کسی اندر حال دی سلاح دیکھے گا اللہ دے نور نار نار او ہی مسئلہ فڑے گا تے دس دے گا لہذا مذہب دا پابند نارا تقی نار رسالت نارا تحقیق نارا غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فدرام چیشٹی سا ہے جاگی کی نہیں میں oh, oh, oh, oh. کہہ رہا ریعا، ریعا، اقتباس, اقتباس لنوار سفا نمبر سات تو جناب نو بولو اللہ یہ آگے کہاں سے لے رہے ہیں لتاف اشرفی اور مکتوبات اشرفی جن کو فتوحات مکی ایک از فتوحات مکیہ وہ شیخ اکبر کی ہے وہ اور کتاب ہے لطائف اشرفی اور فتوحات اشرفی فتوحات مکی جی مکتوبات ہیں حضور شیخ المشائخ سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رضی جی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے خلیفہ تھا اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت رضی اللہ تعالی نو حضرت سید سادات جد ام جد ساری مور سے عالی سید جلال الدین بخاری اوشوی سرخ اوش رضی اللہ تعالیٰ نو جتھوں بخاری ساجزا نو موہر لگدی ہے اور شجرہ مل ہے وہ خلیفہ سن حضور بہاول حق زکریا ملطانی سبحان اللہ ہاں خلیفہ سن شاہ رکن عالم دے جڑے نواسے نے باو دین زکریا ملطانی ان صحبت انہاں دی بھی باو الحق زکریا ملطانی غوث پاک دی جہانیا گشت اچ شریف جرم آپ خلیفے حضرت شہ خشرف جہانگیر سمنانی ہندوستان نے ہے پھر صاحب کتاب اقتباس الانوار انوار فرما رہے ہیں دیگر کتب موتا یعنی کلے ایک بھی نہیں دیگر کو تو بے موتابارہ ای تائفا انتخاب کردا ذکر کردا ای, ای, ای, ای, ای, ای, ای تائفا انتخاب کردہ بطریقے واضح کردہ جملہ کہ تمام مدار افعال طائفہ بر متابا آتے پیران فرمایا لتا وغیرہ دیگر موتبر کتاباں سوفیا اندر کہ اللہ ولی کاملین لوگ ہیں دے سارے انہاں دے احوال دل دے حالات اپنے پیران دے مطابق ہوندے نے و بکمیو لا مذہب لہ اشارہ مذہب و مشرب نمی باشر اللہ مشرب پیران خود ان کا مذہب مشرب اور کوئی نہیں ہوتا ان کا مذہب مشرب وہی ہوتا ہے جو ان کے پیر کا ہوتا ہے پھر یہی بزرگ سفا نمبر انسی سیدنا غوث پاک میرا اللہ دلہ آپ فرماتے ہیں محر ستور اف اللہ نی گویت اصریح عبارت کتاب مصطفیٰ آ حبرت کے غنیت الطوال چنا معلوم میشوت کہ آ حضرت در مذهب امام احمد بن بے نہ ہم بلبودا کمالا علام و تحقیق مرام دری مقام آنس کے بحکم اسوفی الام بلا طائفہ برگزیدہ از ہما مذاہب و مشارب محرس چنا کے حضرت شیخ شرف الدین یاہیا منیری جن کو جن بو علی قلندر کہتے ہیں در شرح کتاب آداب المریدین آداب المریدین شیخ نجیب سوہر وردی کی ہے جو مامو ہیں شیخ شہاب الدین سوہر وردی کی اور خلیفہ ہے گاؤس باغ میرا بو علی قلندر نے آداب المریدین کتاب نے شرح لکھی آز امام ابو عبداللہ تستری سہل بن عبداللہ تستری نقل میں کنند کے واحف بس قبیب بو ادل مرید کے نسبت کند خود با مذہبے فرمایا یہ کبھی ہے مرید کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی مذہب کا پابند رکھے اور اپنے شیخ سے ادا کیوں زیرہ کے صوفیارا نسبت نیست ب مذہب از مذاہب مختلف جز مذہب اہل تصوف کہ حجتہائے اہل تصوف در مسائل خیش ظاہرا از حجتہ دیگران بقائد ہائے مذہب اشنان کبھی تر قواعد مذہب دیگران کہ مردمان اصحاب نقل و اثر یا اصحاب مردمان یا اصحاب نقل و اثر اند کے یا و یا اور باب اقل و فکر و خائف اللہ ہمستان آچ دی گرارا غیب و استدلال مر مذہب افراد و باطن فرمایا شیخ ابو عبداللہ شیخ ساہل عبداللہ حوالے سے فرمایا جڑا مذہب کاملی اولاد ہے جی بابا فرید ورگے وی لوگ کسے مذہب ایک پابند نہیں ہوں ان تصوف کا مذہب فرمایا اس مذہب دے اندر سارے نالوں اگے نے مضبوط نے انہاں دے اصول وی مضبوط نے روایت بھی مضبوط نے کیوں دوسرے بناندے نے اسار نو تے یا دلائل بناندے نے عقل و فکر نو تے اے بناندے نے کشف نو ما شاء اللہ سبحان فرمایا کشف دی وجن والے بہت پختہ گل کر جاندے ہیں سبحان میرے دوستو اس بیان میں ظاہر فرما دیتا صوفی آدیاں کتابہ میں اور اہل تصوف دیاں کتابہ کہ صوفی لا مذہب دا کی مطلب ہوندہ ہے کہ وہ کسے ایک مذہب دا پاباند نہیں دیندہ کیوں وہ احوال اور زمانے دے حالات میں تو مریدین دے دلان دلاں ہال میں ملا جانے زمانہ ہی فوا جاہلوں جو اعلی زمانہ کو نہیں پہچانتا فقہا فرماتے ہیں وہ جاہل ہے تو فقہا بھی اشارہ دے گئے کہ خالی فقہ پر نہیں چلنا حالات بھی دیکھنے ہیں جڑے سوفی کامل ولی لوگوں ہوں نا وہ حالات خالی جانتے وہ جان جانتے جب ڈالات جانتے جڑا مسئلہ کرتے ان مسلے دن بولنا سوائے ہوئی بختی یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے اللہ uh oh, Allah, all لو دوستو ایک فکر پابند نہیں ہوں وہ مستحد ہوں <تصال> اور ایک کامل مرشد, مرشد تو ممکن ہی نہیں ہوں کہ وہ حلال و حرام کرے یا حرام نو حلال کرے جہا کرے گا وہ حرامی ہو سکتا کامل مرشد نہیں ہو ہوتا لیکن فقہ سے احوال قلوب اور دلوں کے کیفیات کے مدنظر زمانے دے حالات دے مدنظر او فکا تو مختلف مسائل دس ہور ہیں دس دن بعد ہور ہو مہینے بعد ہور کر سکتے ہیں مرید اوہی کامیاب ہوگا جڑا یہ سمجھے کہ کامل نے خلاف شرا انہیں کرنا کوئی نہیں یعنی خلاف شرا دسنا کوئی نہیں خلاف شرا نہ دسنا کوئی نہیں لہذا ہر شریعت دان اتحاد کے مطابق مسئلہ ہی بدل رہا ہے بدل رہے نے اسی طرح ہی جی میں امام اعظم دیا پانچ پانچ روایت نے مسئلہ قول ہو رہے دوسرا ہو رہے تیسرا ہو رہے امام شافی کے دو دو قول ہیں قدیم اور جدید ہے جی نو کچھ سی پرانا کچھ سی ہے جی اسی طرح دے بھی مسائل جڑے نے بدل دے نے لیکن وہ اپنی طرفوں نہیں دے وہ انج تبدیلی رکھی ہوں اللہ ہدایت فرمائد ہے کہ ہوں یہ دس انہوں توجہ کیسی ع عجیب گلے <تصفيق> کہ امام آزم ابو حنیفہ دیا تین تین چار چار روایت ان مقلدین مشائف مذہب حالات نال بھی مسلے بدل دے بدلتے مغیرات احکام اسباب کے تحت مسلے بدل کو کوئی مکلے اعتراض نہ کرے جب کوئی کامل بدلے یا کامل کوئی کلام کرے تو ہن اپنی لا علمی،, لا علمی کم علمی کے تحت وہ زبان کھولن بد بدبختی تو سواؤ ادھر کیوں نہیں کھولنا جو میں کہیں دے نہیں کہ یار کال تے مسئلہ بزہدرہ صاحب اور کی تاثیر تے یار کچھ عرصے بعد اور کر دیتا ہے کہ کی تک بڑھ دا ہے انہوں اگر بدعہ امام اعظم ابو انیفہ دی فکاہ کہن دے نہیں امام ابو یوسف دے دورج مسئلہ ہو گیا امام محمد دے دورج مسئلہ ہو رہو گیا مشایخ دے دورج مسئلہ ہو گیا اس زمانے کے بدلنے مسئلے کھے بدلے اوتے کچھ چوپ رہے مسلا استجار استجار اعلی تعلیم قرآن اعلی تعلیم الدین اعلی اعلی تاہرین على ازان دین اجرت لینا ازان تنخواہ لینی امامت تنخواہ لینی قرآن و حدیث پڑھا تنخواہ لینی کیا امام آزم ابو حنیفا کی فکر خود امام صاحب دے اپنے لفظوں نالے موجود نہیں کہ حرام ہے وہ امام میں اعظم ابو عنیفا کے لفظ موجود نے حرام لیکن بعد والوں نے اس کو جائز رکھا مشائق نے اصحاب مذہب نے بھی نہیں مشائق نے بعد والوں نے جیسے فقی ابو اللہ سمر وغیرہ جو اصحاب نوازل ہوتے ہیں جو مجتہد فلم مسائل ہوتے ہیں مجتہد فلم مسائل بھی تفریح بھی ترجیح جی انہوں ترجی ترجی نے, نے ایسے, ایسے مسائل امامہ کوڑ حالات کے مطابق عبارت نہیں سی ناس نہیں سی انہوں نے امام کے فتوے بدلیا فرمایا اگر امام صاحب ایس وقت ہم جڑے جیڑ دورج اسی بیٹھے ہیں اونا او میں فتوہ دینا سی جو میں اسی پہ دینا ہے کیوں کہ اونا دا فتوہ سی اپنے زمانے دے مطابق اور اس, اس زمانے دے لوگ دین دی محبت رکھ دے زن، ازان ان دی سی نماز ان دی سی تعلیم تدریس ان دی سی ہر بندہ شوق رکھ سی کی میں مفت خدمت کراں اور انہاں دے جڑے ضروریات ہوندے سن زیادہ تر یا تے خزانے پورے ہو جاندے سن یا پھر ماحول ایڈا سونا ہوندا سی کہ پہلے ضروریات ہی محدود ہوندیاں سن تے پھر جنیاں ہوندیاں سن او اپنے حلال معاش زرائے دے نال او کما لیں دے سن تے انہاں نوں دقت نہیں سی پیش دی علم دی خدمت وچ معاش دقت نہیں سی بندی کیوں ماحول ایڈا سونا شریعت دا ہر پاسے ہوندا سی جے استاد لبنا نہیں سی پیندا جے بازار وچ گیا تے استاد بازار ای تھی کم کردے لب گیا نے سبحان اللہ 10 استاد بازار وچ بیٹھے نے ایتھے فلانا امام بیٹھا ہے او اپنا کم پہ کردا ہے اوتھے ہے او اپنا کم پہ کردا ہے اوتھے فلانا بیٹھا ہے اپنا کم پہ کردا ہے او دے کول جا کے نال سودا لیا نال مسئلے سن لے نے نال دین پڑھ لیا ایڈا ماحول سی آسان اس وقت دین دے سکھن دا سمجھ رہے ہو کے پرانے زمانے دے امام دے لقب تے نام جڑے نے زیادہ تر نسبتاں وہ تسی ہمیشہ عرفے اور پیشے دیا لے بھو گے کوئی کپڑا فروش کوئی کیڑے کام کوئی کام والا کو کام, کام کر دے سال ماحول بازار سا دے مدرسے تو آلہ تعلیم ہے میرا جملہ رکھو اس زمانے دا بازار بازاری بندہ اب آلما دل رکھتا ہوں سمجھ نہیں آئی دوست جیویں امام حالات اسباب کے مطابق مسائل بدلتے ہیں اور فتوے دے دن اس طرح صوفیاء اور کاملین بھی اسی طرح جی میں انہوں نے بارے ہے۔ مجھتا ہے مجھتا ہے کوئی کہ تکلیف کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا اسی طرح anyway totally. صوفی böyle. بھی سوفی بھی بعد اوقات تکلیف بعض اوقات تقلید کی وجہ دوسرے تقلید نہیں دے شافیا دے پیچھے زیادہ تر نہیں چل دے اسی طرح صوفی بھی دوسرے مشرب والوں دے پیچھے نہیں چل دے چشتی جڑے نے وہ اپنے طریقے دے ہیں جڑے نقش بندی سنو اپنے طریقے اسی طرح فقہ آپ اپنی طریقہ سمجھ نہیں آئی ہوں گل اگلی گور سمجھنا سوفیا مجتہد نے اور اپنے اجتہاد نال چلتے نے کسی ایک فقہ دے پابند رہنا انہیں واسطے ضروری نہیں اور ویسے بھی فقہا کو کہا نے لکھیا کہ معرفت فتح رکھنے والا شخص اس کے لیے کسی ایک فقہ کا پابند رہنا ضروری نہیں وہ ضرورت, ضرورت کے مطابق, مطابق دوسرے امام کی فقہ سے لے سکتا ہے یہ ہی اس فواتح خواتے دیکھو سمجھنے آئی وہ ادھر ادھر جس طرح کے مفتی لے سکتے ہیں اسی طرح سوفی بطریق کے اولا لے سکتے فقیر لوگ دوسرے امام فکا چو چوک کے مسلے درک <Ils> امام عبدل غنی ناب السی اللہ تعالیٰ نے دا مبارک بیان سنو تھے اللہ بولو بولو اللہ اکبر آپ فرما دینے والا یلزم الشیخا محاد الکشپ محاد الکشپ تکلید و امام خجتے کمالا دقلی دن آخر فی مسالت ولا یادن فی نازلاد ہی اللہ تری کے فرض بما حتہ تندا نازل تک نازلت مرتن سانیا حا دل ہاروک ولذلك كان يقول مالك بن انس اذا سئل في مساله هل نزلت فان قيل له نعم نازل وافتا وان قيل له لم تنزل ولكن فرضنا نزولها كان لا يفتی فيا بشيء الا ان تنزل فانظر الى تحري هذا الامام الله تعالى امام ابد الغنی جڑے سی, سی, سی, سی, سی, سی بھی نے بے مثال اپنے دور فکی بھی نے محدث بھی, نے محدث بھی نے دی الحدیث دو دو دے, دے محدث ہون محدس ہونے دلالت کر دی اور صوفی بھی نے کے آلہ حضرت پرے بھی ان جگہ جگہ پیار دے نام یاد دے نے جنوال سونا لقب دیندے آن گے دسو کس نام درجہ دا بندہ ہونا آپ فرما نے توجہ در آپ فرما نے جڑا شیخ ہندہ ]ہاں ہے مرشد کامل ہندہ ہے انو اللہ دی طرف مریدہ واستے آقام شریعتہ کشف ہندہ ہے جدو کشف ہندہ ہے اُدھے اُتھے کسے اور امام دے اجتحاد دی تقلید کرنا لازم نہیں ہندہ مردی آوے دے کار لوے مردی آوے دے کسے ہور دلائل لوے مردی آوے دے کسے ہور دلائل لوے انو کسے ایک امام دی تقلید ہوتے دے لازم نہیں ہندی کیونکہ انہیں रीदा अपने पिछे चलन वाल अल्लाह तक पहुंचा बेहतर जानता है कि के इन्होंने किड़े तरीके ना रब तक पहुंच जाना बोलो बोलो अल्लाह آپ فرما نے میں ایک مشتحد دوسرے مجتہد دی تقلید لازم نہیں ہوں اللہ دلی بولو بولو توجہ یہ مکھن آخر نکلنا میں کی کہا آخر سواد وہ جی نے بھی سواد دی کتاب مبارک اس مقام نڑھنج آ گئی بڑے بڑے امام بلکہ خود حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کے سابق جس مسئلہ واقع ہو گیا جی جو نے آخنا واقعی ہوا تو دس دینا جی انہیں آخنا فرضی سورت بنا کے پیش کرنے آپ نے فرمایا چڑ واقع ہوئے گا اللہ دس والا بھی پیدا کر میں اندازہاں بھی یار کیوں کیوں منع کیتا گیا ہن پتہ لگ ہے انہاں نے انہاں وچ اشارہ فرمایا ہے کہ اس واسطے اے روکیا گیا فرضی صورتاں پیش کر کے کہ کیونکہ زمانے دے حالات نال احکام جڑے نے او صحیح معلوم ہوندے نے اور زمانے دے حالات بدلن نار چیڑا مجتحد ہوندہ ہے وہ بہتر جاندہ ہوندہ ہے اس وقت قرائن دے نار قرائن دے نار کے اتھے مسئلہ کی دسن ہے جنہ چیروں نے واقعی نہیں ہونا قرائن معلوم نہیں ہونے جدو قرائن معلوم نہیں ہونے دسن دے اندر صحیح رستہ جڑائینا وہ معلوم کرنا مشکل ہو جانا ہے لہذا سرکار صحابہ کرام فرماندے بھئی جیس لے آوے گا مسئلہ یہ درپیش ہوا اس نے دسن والے بھی اللہ بنا دے گا تینوں مصیبت پینے کی آپ فرما رہے ہیں توجو वला یہل مجتہد نہیں حکم فی نازلہ تر اجتہاد فرمایا کس مجتہد رو جہد نہیں مسئلہ درپیش ہوے اس وقتے جو اپنے اجتہاد نال دسو پھر دوسرے وقتے تے جا کے ہی مسئلہ درپیش ہو گیا۔ پھر اونے اجتہاد کیتا ہن حکم اور معلوم ہویا تے فرمایا اونوں قطعی جائز نہیں وہ پہلا فتوی دسو ہن جو معلوم ہویا ہن اوویں دسو مطلب سنگیو حالات نسائل دے بیان کرن بہت کرخلے یہ پھر مستحد ہی بندہ جاندا ہوں کہ میں کی اتم بیان کرنا اور شرح کا حکم کی میرے سامنے پیا ہوں توجہ نہیں فرمائی نے اگے آپ فرماندے لے نے لے نے اللہ مسئلہ معلوم ہو گیا شرح یہ سارے لکھ رہے ہیں علماء لکھ رہے ہیں یہ کسی بدھو کی گل نہیں کر رہے کسی کھوتے دگے پیش کرو تو اُن تو کچھ نہیں حاصل گا جی بھائی لکھے, لکھے <سؤال> اور اگر وہ اس تو پہلا کوئی ہور ہوجری رکھتا سی تو اس نظریے تو اور رجوع کرے گا میں توجہ ہے ہوں poured… دوستو وہ امام امام امام گزر گئے ہر دور کے اندر اللہ جس کامل بنا گئے وہ ہر دور کا دا امام مستحد ہو 아이제 سمجھ سبحان اللہ ہن اگر کوئی مظاہری عالم ہو خصوصا ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ چار نے چار کتاباں پڑھیاں تے تھائے نو پڑھی میں نام نہیں لیندا میں کسلے ریکارڈنگ پیش کراں گا اس دور جدے دے چہ بیٹھے ہیں نا کوئی دس اٹھ دس کیارہ مفتی جڑے پاکستان دے پھنے خواہ مفتی شماروں دینے میں حال نام نہیں لیں کئی فتاوہ رضویہ دے کام کرنا لینے کوئی کیتھے دے کوئی کیتھے میں فتاوہ رضویہ دے پہلے رسالے دا موڈ پہلا جملہ پوچھے کسی میں میں حال زہر نہیں کرنا پھر کرانگا کٹیا ہی ریکارڈا چڑھا رہے ہیں ہوں دسو جہے سارے اگوں نے اصا حضرت صاحب سیکھتے میں یا میرے پڑھا تو میں ایک جملہ حضرت کن دے واگاں سٹ کے ہوں بھی ہوسے مائی دال چلو جوش مارتا ہوگا میں وہ جملہ فیروز ان میں پیش کر دینا وہ نکل جائے او مقام حل نہیں ہونا جنہ چر چی دی مدد نہ ہو فرمان دوستہ جیویں امام میں شافی امام آگم ابو حنیفت قول حجت بڑھا کر پیش کر سکنا ہے انہوں کا اشتہار جی میں امام احمد دے کے امام شافی تو اچھے نہیں بنا سکتے ان کا اشتہاد اپنی جگہ پر ان کا اشتہار اپنی جگہ پر اسی طرح یہ امام عبد الغیم اب ان فرما رہے ہیں کوئی آگ فرمایا اپنا امتحاد رکھنے والا اپنے مجتہد امام دی نو معلوم اللہ دے کامل والا دے اللہ دے وہ بھی حجت دلیل پیش نہیں کر سکتا کیوں کامل نہ تیرے اشتہاد کا پابندے نہ وہ او کسی ہومام کے اشتہار پابندے اللہ دی در ویکھوجہ آوے ہے ولا ہے دمشے خا ماں اشتہاد ہی ماں ہاضل کش پہ ولا یل دمشے خا ماضل کش پہ و امام عرف اے جملہ امام عبد الغنی نا سنو اگلے لفظ سنو اللہ ریدیت لو آ فرما جدو کسی مرید نو اپنے شہری کامل مرشد جائے. اپنے اپنے فرمایا کامیاب نہیں ہوگا مرید ہی کامیاب ہو کہ میرا علم شیخ تول شیخ دے عمل نہیں تول سکتا بولو دیکھوکاش کے پہلے من کسی مائی یہ جلد مال مارتا ہے سفر نمبر ایک سو اناسی ہے اور نوری ارضویا سکھر والا چھاپا ہے لہلپور نوری پور فیصل فیصلہ بادا چھاپا ہے ال من او من لئمام من في ادبار لا جنے مرید اپنے مستیلے مسئلے پڑھ کے مح جی بارے شریر بڑی خراب <laughs> <خدا دلوقتي laughs> <دلوقتي laughs> <ویا اُترا> مرے یہ میں سمجھ جو میں بول رہا آلہ لکھ رہا توجہ ہے اللہ اللہ برم برم برم برم فرمایا اپنے, اپنے یا لگ مرشد کامل رش ہر لا بدبختی بتا کا بد بختی کر جرازو malahea... اللہ کامل ترازو, ترازو دا. دا اللہ دی طرف اللہ طرف جس, جس ترازو کے پلڑے اپنے علم اپنے عمل رکھ کے مرید تولتا ہے جی پورا اترے ٹھیک نہیں تو پاس ٹھٹ کے مرید دی شیخ کی تباہ کر لیا اللہ دے نہیں بزرگ توجہ ہے بولو شیخ ابدل غنی نابولسی نے عجیب زبردست گل کی وہ کی سفا نمبر جناب جی نام ایک سو, سو انٹر پہلی جلد دیکھ سو فرمایا کہ بعض اوقات کہ کامل مرشد ہوئے نا مریدہ نو علم پڑھن دی لوڑی نی پہن دی وہ اپنے دل دے زور تے ہمت دے نار ہی اللہ دی بارگاہ وچو فریادان کار کر کے نا تے انہا نو علم دی روشنی دلوں ہی دے شڑ دا ہے فرماتے ہیں پڑھو عبارت وَحِمَّتُ الشَّيْخِ سَادِقِ الْعَارِ فِي الْقَامِلِ و علمی الكتاب وغیرت حل الہی اللہ تکل فرمایا مریب، شیخ تصرف اللہ دی غیرت کہ دی میرے دی دی کامل بندے میں لگے, لگے, دی لگے, لگے, آ... لگے دے میرے کامل بندے جا میرے سوا میرے سوا کسی جانا ہی نہیں کسے نے اعتماد نہیں کرتا کسی دروسہ نہیں رکھتا کسی نظر نہیں اللہ دی غیرت گبارا نہیں کرتی کامل شیخ نے مریضاں جاہل رین دینا اللہ دی غیرت گبارا نہیں کرتی فرمایا توجہ ہو سودا خالو تحت چکر ہی ہے کتاب کتاب الحمدیادہ جس نے شاخ کا ملتی تربیت فرمایا سمجھو زمانے دی ہر کتاب بھی مل گئی کتاب تو دونوں کتابوں زیادہ کتاب بھی ساری ہر مل گئی زیادہ لائن آئی لے میما فر کتاب توفیق علم پڑے توفیق نہ دی عمل ہو سمجھ توفیق مل جائے نا سمجھ بھی آ جائے کرنے دی طاقت بھی ان ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ نا، وہ, نا، وہ, نا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کسی اور کے پاس پڑھے گا نا اس کے اندر علم اس طرح, اس طرح کا کچھ آ جائے گا یہ ہمارے آگے کرنا شروع ہو جائے گا تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا حال علم کے ساتھ الٹا برا ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے بھائی پڑھنا نہیں ہے تم ہمارے ساتھ ہی رہو یار یہ کوئی ان پڑھ سوفی بات کر رہا ہوتا تو پھر تو ہم ہزاروں اشکالات وارد کرتے اس پر اور اعتراضات رات اٹھا دے لیکن کیا کریں یہ فقی بھی بز... یہ خود بھی فقی ہے اس کا باپ بھی ان کا بہت بڑا فقی عارف بلا امام اسماعیل کے والد ہیں جنہوں نے شرع باپ بیٹا اتنے بڑے جیت فقی ہیں سمجھ نہیں لگی نے ایڈا بڑا بندہ عجیب علامہ شامی انہوں نے حوالے دے اور جدو بھی دے سی آرف بلا وہ بھی فقی بندے کہنا کہ کامل یار علم پڑھ بیٹھا تو بولے گا اعتراض کرے گا اس رات نہیں امام اعظم کا کتنے بولنا گوارہ نہیں کرنا تو پھر ساڑے بول تین پتہ نہیں کہ ہر دور دا امام آزم بس ہر قسم با یزید بھی ہویا ہے فرما نے چلا اپنے دور رب تک واصل ہو جاتا ہے وہ مارفت عشق ہے سمجھیں اپنے دور دا باجدیر گستامی سمجھ آئی کوئی نا کیونکہ اگوں پھر بولنا جڑا جی ہے نا وہ فتوے دینے وہ ڈنڈل واشڑ دا جن جی میں شیخ فرما رہا ہے نا وہ کدھی کامیاب نہیں ہون بولوئے وہ فتوے لونالا شیخ دے مقابلے وچ کامیاب نہیں ہون فتو ڈاہ دلا کدی کامیاب لکھ رہے امام ابدل غنی ہوں میں اپنے حضرت دیا دو چار گلا سنانا میرے حضرت صاحب سگلا گریبان کھول کے ہمیشہ رہ نے ساری زندگی سارے بٹن کھول کے نماز بھی پڑھتے رہے پڑھا بھی رہے اوترے انگریزی ایس محول لانتی میں نماز مکرو ہوتی کترا بچیا ڈلانسی دلا اللہ نے تعمیر کا مذہبی مکھانا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہمیشہ تھے کتے <تصفيق> دیا پترا پا نہ پھڑی تینوں <تصفح> نہیں پتا حضرت صاحب شبلا نو اللہ تعالی نے وہ محارف دیتے نے کہ اگر مولانا آم علی صاحب ہوتے تو محارف میر کے شاگرد پرتے با فرمان دے میرے دور دے اندر سی میں او دے کل جا اللہ دی مارفت سکھتا سا او میرے کو سکا دے مسلے برے عجیب مصری کو دیکھنا چاہے تو میرے پاس پیل بول سبحان اللہ ہزور تاجدار بولنے کامل میں شامل سیال بھی رضی اللہ آپ ملفوا شریف لکھی لکھے نہ چیز کے فلفارفی موجود آپ ہمیشہ کھول رکھتے سن جدوں کسی سوال کیتا آپ نے فرمایا مرد کا گریبان کھلائی ہونا چاہیے اور خسریا جیل نہیں رکھنا لانسی برباد کرنا کرنی نہ میں تینوں پہلو دس گیا وا یہ مشت ہوں نے شرح دو باہر نہیں ہو سکتے فکا ہنفی دو باہر ہو سکتے ہیں فکا شافی تو باہر ہو سکتے ہیں فکا مالکی تو باہر تے ہو سکدے نے فکا ہمبلی تو باہر تے ہو سکدے نے لیکن ساری شرع تو باہر نہیں ہو ہیں جوڑی کل کرن گے جڑا عمل کرن گے او کسے نہ کسے صحابی تے فقہی تے امام دا مذہب ضرور ہووے گا تیرا علم صرف قذوری تے بہار ہے شریعت تک ہونا ہے او دا سمندر نبی دی ساری شریعت نو دل وچ ہے سوچیا کہ میں ستراج کری سوچا کہ میں سا یہ سوچیا کہ وہ تو سن میں اپنی دیا پیڑ ویچ ویچ کے کمائی کاندھے ساخ لانت جیسے سدکے ستھن پوان کی توفیق نصیب ہوئی میں تین پتا خلاسے کھولنا ہونا پردے سب کچھ گربان دا پتا نہیں لکھ لانا چوڑے دیا پتلا شرم نہیں آئی بول رہا نہیں کیا اگر کوئی خtt... اگر کوئی اللہ... <کہ> اخبار الخیار <الاخزار> شیخ عبد الحکمی رضی اللہ تعالیٰ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجل خلیفہ سن حضور سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیلوی دے اُنہ دے حالات شریف جلکے ہے۔ نقلست کے روزے بازے از مریدان شیخ نظام الدین اولیاء مجلسے داشتان تھے بعض گفت زنان سرودی میں شنی سرودے میں شنی شیخ نصیر الدین محمود در مجلس برخاستہ برآد یاران تکلیف نشست خلاف سنت گفتن از سما منکر شدی و از بعض مشرب پیر برگشتی گفت حجت نمیش ہوا دلیل از کتاب و حدیث میں سفن بخدمت شیخ رسانی دن کے شیخ محمود چنی میں گویا راست کے یہ محبوب سرکار شخراسر نے ایک مجلس محفل بنائی شیخ نصیر محمود چراغ دینوی مجلس میں تھے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ باہر, باہر چلے جائیں, جائیں لوگوں نے بٹھانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا خلاف انہوں نے کہا تم سما کے منکر ہوتے ہو اور مشرب پیر سے ہٹتے ہو فرمایا حجت دلیل کتاب و حدیث ہوتی یہ پیر کا عمل نہیں ہوتا بعض عرض گویا میں یہ بات شیخ تک, تک پہنچائی یعنی سلطان دہلوی رضی اللہ تعالی ان کے معاملہ کو معلوم کیا تو فرمایا حق کہتا ہے وہ جو, جو کہتا ہے حق ہے یہ اعتراض ہے تم کہتے ہو ششتی بولنا چاہیے وہ تو بول رہے ہیں یہ سوال کو میرے اوپر تم نے قیامت تھوڑی ڈالنا دی سوال بھی میرا اپنا ہے جواب بھی کسی نے یہ جی سوال نہیں کیا اس نقل کی کوئی سند نہیں اس نقل کی کوئی سند نہیں میں سمجھتا ہوں کہ شیخ عبدالحق محدث محد رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال بشیرہ اس کو نقل فرمانے کے بعد ساتھ ہی سیر الاولیاء یہ میرے ہاتھ میں ہے امیر خورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بابا فرید سلطان المشائف کے خلیفہ ہیں اور بابا فرید سے فیض یافتہ ہیں اور بابا فرید اور آپ کے حالات پر یہ کتاب آپ نے لکھی ہے سیر الاولیاء سب سے بابا فرید کے احوال پر اور آپ کے خلفاء کے احوال پر آپ کے مشائف کے احوال پر مشائق چشت کے حوال پر اس جیسی مستند کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہو حضرت امیر خرد محمد بن مبارکی رضی اللہ اسی سے شیخ عبدالحق نے آگے ساتھ ہی دوسری روایت نقل کر دی جس سے آپ کو وہ دعویٰ سمجھ آ جائے گا جو میں نے کیا کہ اس نقل اوپر والے کی سند نہیں یہ رد میں شیخ نے نچلی روایت نقل کر دی ہے پہلی کی تردید کرنے کی دراصل یہ لکھا ہوا ہے در سیئر الاولیاء میں نبی وسلم کہ در مجلے سے شیخ نظام الدین مزامیر نہ بھولتے وہ تصفیق نہ کر دن دے وہ اگر کیسے ازیاران چیزیں بخمت ہے میرا ثانیب کہ مظامیر میں شد کار کاردو میں گفت خوب نمی کھن وہ در خیر المجالس خیر المجالس کی زیارت کرو جو حضور خواجہ نظام الدین اولیا کے ملفوظات ہیں اپنا شیخ محمود چراغ دہلوی کے ملفوظات ہیں اور ان کے خلیفہ کے جمع کردہ ہیں یہ کتاب جناب جی دنیا میں خیر المجالس اسی کتاب کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث محبت بھی لکھ رہے ہیں اور یہ شیخ حمید قلندر تھے بابا نظام الدین اولیاء کے قلندر خلیفے یہ ان کے جمع کردہ ہیں جی تو فرمایا در خیر المجالس صفح نمبر بیالیس عزیزے عزیزِ بخدمت شیخ نصیر الدین درآمد آغاز کرد کے باشد کے مضامین درجم باشد اگلفظ و, و ناز و ربا و صوفیان رقص خواجہ فرمودا کے با اجماع مبانس اگر یقین بیفتت بارے در شریعت باشد اگر ازشریت ہم بفت پجاروت اول در درسما اختلافت نزدیک علماء با چندی شرائط مباح مباح آ اہل عام اماں مضامیر بائجما حرامس اب خیر المجالس کی یہ روایت کیا کہہ رہی ہے توجہ شجر الاولیا کی پہلے تجمہ کرتا ہوں اللہ اکبر فرماتے ہیں شیخ نظام الدین اولیاء کی مجلس میں جب سما ہوتا تھا تو ساز نہیں ہوتے ساز نہیں مضام مضام نہ تصفیق نہ کر داڑیاں نہیں ہوتی اگر کفے ادیاران چیزیں بخدمتیں میرے ساری اگر کوئی یار آتا اور ساز لے کر آتا آپ منا فرما دیتے اور فرماتے خوب نمی کو نا دچھا نہیں کرتے تم لوگ اور خیر المجالس کی بارت کا ترجمہ سنو فرمایا ایک عزیز حضور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی توجہ ہے جاب <سؤال> بادشاہ کے مزامیر درجمہ بادشاہ دف ناج رباب وغیرہ اب ایمان سے بتانا سیجر الاولیاء کی روایت صاف بتا رہی ہے کہ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محفل میں سما ہوتا تھا لیکن ساز نہیں ہوتے تھے جب وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ساز نہیں ہوتے تھے تو وہ دف بجائی دف بج رہی ہے نصیر الدین چراغ دہل بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مرشد کی کوئی بات دلیل نہیں کتاب و سنت اب ہمارے جیسے تمہارے جیسے جذباتی لوگ ہیں اس بات کو جیسے میں بیان کر رہا تھا اور سے شابش شابش کی آواز داد آ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے جی تو میرے بھائیوں بات سمجھو ایسا سنی گلے بلے بلے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مرشد بلے حاضری رکھے ان کے کتاب و سنت کتاب بات تو سنو ساتھ میں وہ روایت موجود ہے سیجر الاولیاء کی پہلی بغیر سند کی ہے ادھر ہے نقلہ روایت سند کے بغیر ہے اگلی کتاب خود موجود ہے اور سند موجود ہے اس کی اس میں صاف آ گیا کہ آپ کی محفل میں ساتھ نہیں ہوتے تھے وہ جب ساز نہیں ہوتے تھے تو دف کہاں سے آ گئی معلوم ہوا شیخ عبدالحق محدث محد سے دہلوی تھے سیجر الاولیا کی روایت اس نقل مجہول کے بعد اسی وجہ سے رکھی ہے تاکہ نقل معروم سے نقل مجہول کا رد ہو جائے اسی وجہ سے مشاق کا وہی طریقہ رہا ہے کہ مشاخ پر اعتراض نہیں کرتے تھے اپنے پیران پیرا اعتراض ہاں ادب لینا سن حضور این این ہے وہ ارشاد فرما دیں سن بول ہو کہ نہیں یار بولو بولو اللہ اکبر یہ جو ہمارے پت میں ہوتے ہیں نا ہم جیسے نیند پڑھو گے الحمد للہ عالمگیر جانتا ہوں نی دیا آلمگیر تو اتنے بھی آلمگیر پہ آئے سمندر پہ آئے سمندر اللہ سمجھ نہیں لگی نکالی کلندر تو ہمارے ہمارے کلندر فرماتے ہیں بے وقوف صاحب نظر کے آگے اپنے پریشان مسئلے سنا کر ان کی محفل کو خراب نہ کر اور اپنے آپ کو برباد نہ کر علامہ اقبال فرماتا ہے کلندر فرماتا ہے اور بے وقوف اپنے مسئلے اگے فکیر کامل دے پیش کر کے نہ انہوں نے محفل پریشان نہ کر اپنے دل خراب نہ کر سناوا دا شیر فرماتے ہیں فائدے نظر کے لیے سخن چاہیے فرمانے جی مرشے مرشد کامل دی نظر دا فائد لینا ہونی بک بک پیر دینا چاہے نظر سب کے پر فرے شان اہل نظر کے حضور ماندینے نظر دا فائد لینا ہو تے زبان دوتے قبضہ چاہید ہے کون فرماندہ ہے ہاں اٹارٹر مہنڈا گالی نہیں چاہید ہے اللہ سچی تو انتا سنے پڑھ کے پڑھ کے کی آئے رول کے آئے رول کے آئے دے کتاب ہنے بڑے کئی سال کئی سال سمجھنے آئے علم کی نے یہ کچھ سالوں تو سمجھ آئیے تو پھر جو مشہور روڑے wow نے تو جان علم نے جا ہے کیونکہ یہ جو درسیات کی کتابیں ہیں نا یہ علم نہیں علم کا راستہ اسی وجہ سے امام میں سنت فرماتے ہیں فقہ کی درسیات کی کتابیں پڑھ کر تو بندہ فقہ کی دہلیل میں داخل نہیں ہوتا اور وہ بھی آج جیسے پڑھانے والے جن کو اللہ درد کی اردو سمجھ نہیں آتی ہے سبحان اللہ کیا آج کے مفتیوں کی شان ہے اردو ہی سمجھ نہیں آتی ایمان سے کہتا ہوں وہ عجیب ہی آپ مجموعہ پائیں گے جس میں سات آٹھ مستیوں جن کا علم ملک میں شعرا ہے جی ان کے جب ریکارڈنگ آئے گی آپ سنیں گے کہ عجیب مجموعہ ہے جس پر بھی سوال ڈالتا ہوں سوال اتنا ہی تھا کہ اللہ حضرت نے اقتدار میں لکھا ہے کہ علم بل مان ہوتا ہے علم بل مان ہوتا ہے یقین بالمان القص ہوتا ہے یقین بلمان عام ہوتا ہے اور اکبر راج غالب الزان وغیرہ تو میں نے کہا یہ اصطلاحات جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے پیش فرمائی ہیں اختراع کی ہیں یا سابق علماء کے پاس بھی یہ جی ملتی ہیں تو ایمان سے کہتا ہوں بڑے بڑے مفتیوں نے تو یہ کہا کہ معاف کرنا معقولات میں ہمیں دستگاہ حاصل آئیں ہے اسی طرح جواب, جواب نام نے جب کوئی دیکھوں گا کہ بہت احو احو احو ہی پھر چڑھا دوں گا میں نے جیسے پوشن پیر تھلے جی بتاؤ بتاؤ ماخو لات بنے میں ماخولا تین تمیر یقین اصول فکر کتاب میں میرے بھائی نے کہڑی کتاب ہے نہ کتاب تو آلہ حضرت فتاوے کا پہلا دے بارے پوچھا جا رہا کہتاب کتنے لکھے تو تنےوا زندگی خرچ کردہ رہ اے؟ اے? اے؟ تو گلی تھی ڈانڈا کھیڑ تین نہیں پتا گل نہیں سکا ملیم اتراج کر لو اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح دے غرضے کے गर्ण, سارے اٹھائے اور جہاں علم کسے شاید ہی پتہ نہیں کسے گل کا ہی پتہ وہ اٹھے نے انہیں اتراض کر دیتے نہیں لان کیا کامل جو کرتا ہے مولا روم فرماندنے مسنویز اندر فرماندنے جلیا فرمایا تیرے رنگا تے جہالت بن کامل کفر دی گل تے تو بھی اسلام بن ہرت علتی علت شوت ہر کے گیرت کفر گیرتی ملت بلت فرمایا بیمار جو کھاوے بیماری بتی بولو بیمار جو کھاوے بیماری تو بی. بھی بھار بھار دلیل پیش کر دیا رو بولو سبحان اللہ حضرت عمار بن یاسر گل سنا الا من اکرہا پخل اے متمنا حضرت جس لوگ برادری نے نپ لیا پانی اجوار کے مارن لگے سن کہ بول کفر دلما بول رسول اللہ دے خلاف بول بول نہیں مار دے आले نہیں حکمر کوئی آیت نہیں سوچیا ایمان دل چبان جان بچاؤ ٹھیک ہے لیکن دل تے میرا مطمائن دل تے کملی والے کا رہیے زبان کھول کوئی کوئی نہیں حکم اتریا اس بدھو نو کہنا چاہنا اس لٹو نو کہنا چاہنا اس بازاری کتے کہ چاہنا جہا ہے دن کے ٹر مرے سبحان اللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذوق شریف دے نال اپنے قلب شریف دے نال اپنے کش شریف دے نال اپنی اللہ دی تائی توحید دے نال کلمہ کفر بول دے ہیں حضور کرتے کملی والے لیکن میرے دل کے اندر جناب بسے سو میرے آخا نے فرمایا ٹھیک اگر وہ دوبارہ لوٹیں تو بھی لوٹ ہی لو اگر دوبارہ انج تو بھی انج کر توجہ توجہ اے کام پہلو ہو گیا ہے پھر اللہ دا قران آیا ہے الا من اكرھا وقلبه مطمئن بال ایمان جیڑا بندا مجبور کیتا جاوے جبر اوی لیکن دل مطمئن ہوئے اللہ فرمانے وہ ایمان فرق نہیں وہ جلیا گا صرف امار دنیا سر نال ہو جائے, جو جائے جو جی امار دنیا اللہ تصدیق اوی اتار چی معلوم ہوا محمد کی امتر یہ ہوں رہے جی دل کے مسلا دسنگ قرآن شریعت اللہ اکبر اللہ جائے نہیں یہاں ایک مکالسا دور کرتا ہوں کروں کچھ اکابر سے اور پھر تنبیہات کرنے کے بعد آج کچھ جاہلوں سے اس بات کا تکرار سننے میں آیا کیا یار دیکھو امام حسین پاک اور صحابہ کرام صاحب اکرام نے رخصت پر عمل کیا امام حسین نے عظیمت پر عمل کیا تو دلیل پیش کر دی حضرت عمار یاسر والے کسے کی؟ توجہ ناچیز نے ان کا رد کیا کہ امام حسین بھی عظیمت پر عمل کرنے والے تھے صحابہ نے بھی عظیمت پہ عمل کیا سب نے یہ ازم, ازم, ازم, آزم والے لوگ م ہیں عظیمت عزیم کے سوا نہیں چلتے شرح تعارف ملم یارفی تعارف لم یار فی تصوف جس نے تعارخ نہیں جانی پہچانی اس نے تصوف نہیں جانا امام کملا بازی ابو بکر محدث کی اس میں بھی لکھا ہے کہ خوفیہ کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ جو مریدین کے لیے جو مریدین ابتدا میں آتے ہیں ان کے لیے وہ, وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو اجماعی ہو اور سخت ہو نفس کے خلاف سخت ہو جو سخت, ہو جو سخت ہوتا ہے کام وہ بتاتے ہیں توجہ حیدرآباد اور اجماعی مسائل کو آگے رکھتے ہیں توجہ جناب جی نا اللہ آل آل آل آل <آه> آل آل آل میرے بھائیو عاشق تو نہیں لوگوں لوگ پتہ نہیں عشق کا کام کیوں عاشق رخصتہ نہیں لب دے دوسرے لفظیں جان بچاؤن دیاں چھٹیاں تے بہانے لبنا عاشقان دا کم نہیں عاشقان دا کم میں کوئی نہ کوئی بہانہ لبے جان یار دے نام تو واری جاوے ممتاز قادری برگے غازی علم دین شہید برگے جان وارن دے پہانے لپ دینے آشک جان بچاؤن دے پہانے نہیں لپ دینے جان وارن دے پہانے لپ دینے تے جیڑے آکھن سا با رخصت عمل کردے رہنے انہاں پوچھو در اور سب تو وڈے آشک مصطفیٰ دے سا باہین انہاں دے لاردار کائنات رن دی تک کوئی آنے عاشق ممکن ہی نہیں میں ایک گل کرنا میں شرکپور والے موضوع بیان فادہ سے خالی نہ ہوگا راؤچی بولو نا سبھان لے حضرت اللہ ملیا اگر آخی اور رخصت جان قلب مامور نہیں سی حکمت مقصد نہیں جان بچا مقصد ذرا دستے یہ امبار مل جفیم کے اندر مولالی مولاس بوڑھے ہاتھ کمبے ہم رہے دیا آخری ہاتھ دو گرے آخر مدیج میرے بعد نبی نے مینو فرمایا سی امبار تیری جدو موت آئے گی آخری گدھ دے پیوے گا ہاتھ کمبیا کمبیا دھد دے دو گھٹ مرے فرمے کامیابی محمد محمد ملنے دی تیاری پیدا حال حضرت حضرت ملے پاسے نہیں پہ جانے ابول گادیا صاحبی رسوم سن اکبر سانیہ پدری صحابی سن ابو گادی رضی اللہ تعالیٰ نو جہے قاتل نے مار آزرت ملے پاس نے, نے جی اپنی برادری کافران کے سامنے کی حالانکہ جی اس وقت جان بچا مقصد سی دے اج بھی فرق موبیا کے پاس کا نعرا مار کے اپنی جان بڑھے مگر جان کچھ نہیں بچائی علی گے معلوم ہوا پہلے دل جان بچاؤن کی رخصت نہیں اللہ دل دیا مرایا کر لے اصل شریعت رسول کا حکم بنا شریعت رسول دا حکم بن گیا ہوں بوڑھے اندر جان بچاؤ دا خیال ہی نہیں معلوم ہوا نہ یہی وہ مزید فادہ ہے میں نے کہا یہ خالی نہیں ہوگا از مزید شرک پور کے موضوع کے اندر یہ آخری جملہ نہیں تھا کیا کہ رخصت پر عمل نہیں کیا تھا جدوں پہلے کافر اس لیے عمل کر رہے اللہ اپنی شریعت جو بنانی سی اتارنی سی تھلے کوئی نہ کوئی اسباب بنوا سی حضرت مائز اسلیمی کلز نہ ہو روزہ ٹوٹ گیا ہائے مرے نہ مائز نہ روزے ہوئے کیوں ہویا کیونکہ سبب بنا سی جسل بن جا سی شرح آ جاندی سی پھر آشکم دجے پاسے جانا بولتے میرے بھائی مت عمل کرتے رہے بولو بولو بولو بولو اگر کوئی کہے تھوٹا ہے بعض بڑوں نے یہ بات کی ہے سیانے کہ چھوٹے دے تیر تو چل جائیں پڑھ کے جناب فعن شیفان یہ امام عبد الغنی نابل کی بارت ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر فعن شیفان اللہ نفسل مریدی شیخ ہمیشہ ج دل پیر دے خلاف نفرت لے خلاف آ جائے کوشش کر گا یار پیر نے چاہا پڑھیا لکھ رہے شیتان یہ جانتے جان یہ کیا گزرا میں میرے کو الماری <سؤال> کتاب اور اب کو قسمی والا والا باز ال مریدین یا ترجون اعلی شیوخم بما جنم لہو خرکھاتے ہم ولا سیم آئین صاحب الحر شریعت حکم القرر فرماتے ہیں اسے واسطے بعض محروم کو ابلیس صاحب سے فیض پانے والے کیا کرتے ہیں <تصحان> فرمایا کئی اعمال اپنے شایخ سے دیکھ کر ان پر اعتراض کرتے ہیں خصوصاً ظاہر شریعت والے اپنے دور کے مفتیوں اور فقیحوں کے فتو کو خصوصاً مذاہب اربا میں سے کسی کا پڑا اور اٹھا فرمایا یہ بعض محروم مریداں کا کام ہوتا ہے یہ نہیں کرتے اعتراض اپنے مشائق کی کر دینے اعتراض کر نماز ادا کردر آپ نماز پڑھتے میں جو کدوری پڑی سی نماز نہیں ہوتی ہنفی مذہب مسلزات میں بالکل نظیر پیش کروں ہاں تاکہ بدھو جو ہے نا بدھو اتنے کئی بدھو آنگے بچے وہ یہ تمام تمہاری فرق فتح بزازی وغیرہ کے اندر سب میں لکھا ہوا ہے شامی کے اندر بھی ہے اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے عبد الغنی نابولسی سرکار نے بھی اپنی کئی کتابوں میں لکھا ہے خلاصۃ الطحقیق کے اندر ان کا رسالہ ہے. تلفیق کے مسئلے پر اس میں بھی لکھا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ مدینہ شریف تشریف لے گئے کنویں سے وضو کر کے اثر کی نماز پڑھی آپ کو بعد میں بتایا گیا حضور اس کنویں میں چوہا مرا ہوا تھا آپ نے فرمایا چلو ہم نے اپنے اہل حجاز حجازی بھائیوں فقہا کے مسئلے پر عمل کر لیا کیا مطلب الماوید والا کلت ہے دو مٹکے, مٹکے سے زیادہ اگر ہو یا دو مٹکے کے برابر پانی ہو بڑا, مٹک بڑا, ہو بڑا, بڑا مٹکا بڑا بڑا بڑا مٹکا بڑا ہو دو مٹکے کے برابر پانی ہو تو پلید نہیں ہوتا باید، باید، باید، باید، باید، باید، باید. یہ امام شافی کا مذہب ہے امام مالک کا مذہب ہے توجہ ہے تو امام ابو یوسف جن کو امام فانی کہتے ہیں وہ نماز تو پڑھی اپنے مذہب کے مطابق وضو فرمایا اوئے سے ہنفی مذہب کے مطابق تے ہونوں چھوا مریا کھو اٹھتے کھو تے ہو گیا پلیت تے پلیت نارتے نماز نہ نا ہوئی امام ابو یوسف جدو کی صدہ سے آدھے آپ نے فرمایا اصا اتھے حجاز یعنی مکہ مدینے علی جہرے ساتھے فقہان ہیں اصا اونا دی گلت عمل چاکیتا ہے نماز آپ نے دوبارہ نہ پڑھی دجیا کے مذہب دوتے پڑھن تو بعد عمل دا اعلان چا فرمایا ہوں بڑا ہی کتا ہوا وہ ابو یوسف دولے حضرت صاحب سے بول پوے باقی بزرگ فرماتے ہیں جاہلوں کے ساتھ ہم قدم با قدم چلنے میں ہم اپنا وقت نہیں کرتے جاہلوں کا کام ہوتا ہے جاہلانہ باتیں چھوڑنا اب ہم کس کس جاہل کی بات کا جواب دیں لیکن میں نے اصول اور کلیے آپ کو بتا بھائیوں اگر مرشد کامل اور اس وقت اللہ کے فضل سے مرشد کامل جس کو کہتے ہیں نہ چیز نے بہت کچھ پڑھا ہے بہت کچھ دیکھا ہے مرشد کامل حضرت صاحب کے سوا مجھے نظر نہیں سمجھ آ رہی اللہ میں قرآن کے حوالے نالے حضرت صاحب کے بلا نے سینکڑوں ساکڑ، قرآن محل بنوائے ہے اپنے گھر بعد قرآن محال پہلوں بننا اگر وہ اپنے گھر پہلو بھی بنا لیں شخت دس یہ بھی مادرت ساہ بات کر رہے ہیں اصول کو ملتے نظر رکھتے لیکن اس کے باوجود کہ شاید جو ہوتا ہے وہ فنا اللہ وقاب اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو وہ میرے بھائی کسی کو بھی مد رکھے بغیر اللہ کو سامنے رکھتا ہے قرآن ہے محل بنوایا جگہ جگہ تے قرآن پاک رکھے جاندے لیکن جو سچی پوچھتے ہو نا ادھر دیکھو دوستو بڑے ہی خوبصورت انداز سوست رکھتے ہیں قرآن مال ایڈے سونے سونے, سونے, سونے, سونے پھر بھی جانور پیدا ہو جائے گا جانور پیدا ہو کے بچ مر پھر گا پاک مقدس کاغذات اب اجتہاد کی بات کرتے ہیں ہمارے کتابوں کے اندر ضرورت ایسی ضرورتوں کے تحت قرآن مجید کو شہید کرنا حفاظت کی نیت سے جائز رکھا گیا حتیٰ کہ جب حضرت صاحب کا مسئلہ بنا تھا تو ہم نے سارے فتلے بریلویوں کے بھی پیش کیے دیوبندیوں کے بھی پیش کیے ارب والوں کے بھی پیش کیے سب کے اندر یہ موجود ہے کہ ضرورت کے تحت شہید کرنا درست ہم نے جب مشاہدہ کیا دیکھا یار اندر جانور پیدا ہو جاتے ہیں بے بھی تو پھر شروع ہو جاتی ہے ایک نیا جو ہے وہ کھڈا کھول جاتا حکم وہی لیکن ہمارا اشتہار یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے فتوا دیتے ہیں نا باہر سمجھائی کہ نہیں تو یہ جاہل جو ہے نا کئی جاہل اٹھ کر کھڑے ہوں گے وہ دیکھا ہے وہ قرآن کو جلاتے ہیں یار کو جلاتے ہیں جو خبیص متعصب عانید باند ہوتا ہے نا دشمن ذہن ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے وہ خبیص جو بات نہ بھی ہو وہ بھی بنا دینا اتنا بنا دینا تا کر کے اساں اے فتوہ باوجود اس بات دے کہ دیو بندیاں دے فتوے موجود بریلویاں دے میرے کل پہنے کو بکھنا چاہوے عرب بالے سارے دے پہنے ہاں جی عرب بالیاں حکومتاں کردیاں ہی ایسے ترانے سعودیاں بھی ایسے ترانے کردیاں او شہید کردین دینے جلا دین دینے قویت آرے دبائی آرے سب میں کردینے میرے کول سارے ہاں دے عربی فتاہ بے موجود لیکن اہم نامد جمہوریت چل رہی وہ نوسط یہ ہے ہر بندہ اٹھ کے خود ہی مورتی باڑی جاری دیت او دیت دیت دیت دیت پی او نہیں ضرور یہ یہ سارے حضرت صاحب کی صحبت اور تربیت میں بیٹھ کر اس زمانہ شناسی کا کچھ سبق حاصل ہوا ہے ہون سو ماشاء اللہ جڑے خلاف محمود صاحب ہاتھ کچھ نمایاں کرو نا دکھائیے لگر غلاف تقسیم لگر بھی بنیا جلدی کھولو نام کھول لا جی اس سورت شکل کا گلاف مبارک, مبارک, مبارک لفاف بند لو جی آلمی تنریم تحفظ مقدس عوراغ شعبہ تحفظ شنیل سنیل بنے نے ہاں دیکھو دوستو ماشاءاللہ کیسی سونی خدمت ہاں ہاں جو دوست سنو کام مزید اگے جاری رکھ دو چار دس خلاف بنوا کے اسی طرح کے مجید مزید چڑھاو کا صدقہ کرنا چاہتا ہے تو محمود صاحب سے آمر نظیر صاحب رابطہ کرنا پیسے دے طرح بنوا کے بنتے رہے دے رہے یہ سلسلہ اگے اسی طرح ہے